تقریر تاریخ و تفریحی تعریف و تفریح کی لغتہ بھی کروں گا ذکر کروں گا تقریر ابھی ابھی لبت میں تقریر ذکر کروں بیان کروں گا تخریج کے معنی کے دیکھ پھر میں ذکر کروں گا اسلام تقریر کی تعریف لغت میں تخریج کہتے ہیں شاید واحد دو معاملات کا اکٹھا ہو جانا نہیں دو متضاد معاملات کا جس سال قحط سالی اور خشک سالی ملی جلی ہو اس کو کہتے ہیں مقررہ ہی منقشہ کی طرح منقشہ کے بدن پر مخرجہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے دو نا مکان ہیں کہ کسی جگہ پر نباتات ہے کسی جگہ پر نہیں یعنی دو متضاد چیزیں اکٹھی ہو وائٹ بورڈ کے کچھ حصے پہ لکھ دیا کچھ پہ نہ لکھا یہ دو رنگ ہے استخراج اور اختراج اس کا معنی ہے استمبا معنی خر کی جی کیا ہوتا ہے مخرج کہتے ہیں کہتے ہیں کہ لفظ تخریج اجتماعات تدریب اور توجہ تین معنوں میں بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اجتماد کے معنی میں لغت میں استعمال ہوا ہے کہاں پر کاموس میں کاموس میں اس نے کہا ہے الاستخراج بالاختراج یعنی الجتمباد استمباد کے معنیٰ استخراج کو لے کے آیا ہے ٹھیک ہے تدریب کے معنی میں خراج حف ال ابدی فت یعنی مقررہ تدریب کے معنی میں آ گیا یہ خریج کا وطن بیان کیا اس نے انریج بر وزن جس طرح مخراجہ کمنکاشا یہ وزن بیان کیا مخراج یہ وہ حدیث ہے جس کا مخرج معلوم ہے اسی معنی میں محدثین کے یہ کہتے ہیں مخرج کیا ہوتا ہے وہ روات سند کے جن کے طریق سے جن کی سند سے وہ حدیث نکالی گئی نقیز ہے خروج نقیز کا مانا متضاد الٹ دخول کا الٹ ہے خروج وقت اخراجہ ہو اور خاراجہ بھی ہی یہ استعمال ہوتا ہے خروج کا جو باب ہے اخراج, معن... علی علی اخراج کا معنی بنے گا ابراز اور اظہار وعد کرنا ظاہر کرنا اخراج اس کھیتی کی طرح جس نے اپنی کومپل نکالی ہو آخر اخرجہ البخاری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے یہ حدیث لوگوں کے سامنے ظاہر کی ہے اور اس کا مخرج یعنی اس کی سند بیان کی ہے روات اس کے بیان کی ہے سنا... اسنادولزینا... دل... دل... ہاں دل... دل... اا... اا... اور یہ کیسے ہوتا ہے <تصفح> اس کی سند کے وہ روات ذکر کر کے کہ جن کے طریق سے وہ حدیث نکالی گئی ہے پیش کی گئی ہے قول قول و قد قال يقولم خرج الغاريو اخراجا سنا پیچھے اذا خر راجا خرجا کا معنی اخراجا خرجا کا معنی بی اخراج ائی ذکر مخرج مخرج ہاں تو هذا اصل مخرج الحديث یعنی موضع خروجی ہے الموضع خروجی و ذلك ذلك یعنی کہ رواج سند کے رواج ذکر کرنا <laughs> یہ تخریج ہوتا ہے لوگوں کے لیے اس کا مخرج ذکر کر کے کیا مطلب رجال من یعنی اس, اس, کے اس کی سند کے وہ رجال ذکر کرنا جن کے طریق سے وہ حدیث کی تخریج ہوئی ہے اس کا مخرج مستقل طور پر ذکر کیا ہے تقریر ما کا مانا اخراج اور لوگوں کے لیے اس کو روایت کرنا اپنی کتاب نے یہ مانا تقریر کا یعنی کہ یہ تخریج کا دوسرا معنی ہے کہ محدث کا احادیث کو نکالنا اجزاء مشیخات اور کتب وغیرہ سے یعنی حدیث کو ڈھونڈ کے تلاش کر کے اس کو باہر نکالنا یہ معنی تخریج کا یعنی من <آخری> کہ اجزاء مشیخات کتب سے روایت نکال کے اس کو اپنے شیوخ یا اپنی ذاتی مربیات سے اس کو چلانا اور پھر اس پر کلام ذکر کرنا اور پھر یہ بتانا کہ اس کو اصاب کتب اور دواوین میں سے کس کس نے اس کو نقل کیا ہے یعنی اپنے سے لے کے یا تو سند بیان کرے یا پھر اپنے شیوک سے لے کے یا اپنے اقران اخبار سے لے کے سند اس کی مکمل بیان کرے اور بتائیں کہ اس سند کے ساتھ اس کو فلاں نے نکالا ہے یہ ہے تخریج اس کو منسوب کرنا اضبوحا اس کو منسوب کرنا ما الاحظ <سؤال> جمل <سؤال> كلام الصحابي في تذكره المصادر في ترجمه اور اسی بات پر محمول کیا جائے گا امام اظہبی کا کلام جنہوں نے تذکرۃۃ الفاظ میں احمد بن عبید بن اسماعیل صفار کے ترجمے میں ذکر کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں یہ یعنی کہ احمد بن عبید بن اسماعیل الصفار حافظ صقع ابو حسن البصرِ صفار سنن کا مصنف الدی یق سرو ابو بکربیمن من التخریج حفی سنانی ہی یہ وہ بندہ ہے یعنی احمد بن عبید بن اسماعیل صفار یہ وہ آدمی ہیں کہ امام ابو بکر البحقی رحمہ اللہ جن سے بہت زیادہ روایتیں اپنی سنن میں ذکر کرتے ہیں دلالتی، دلالتی دلالتی <سلام> دلالتی <سلام> کا کہ یہ تیسرا معنی <سلام> ہے کہ صرف مسادر کا کی طرف حدیث کو منسوخ کر دیا جائے کہ یہ حدیث فلاں مستر میں آئی ہے اس کا نام بھی تخریج ہے مصرح. کتاب اصل کتاب ہاں میں نے مبالغہ کیا ہے تخریج کی تحریر میں یعنی پوری کوشش کی ہے معنی اس کا کیا ہے استحد فی تحدیب حزم الحادیسی اللہ مقرری جی ہاں میں آئمہ تلحی تھی میرے جواب ملی کہ میں نے احادیث کو آئمہ حدیث کی جو کتابیں ہیں جواب میں سنن اور مسا اس کی طرف منسوب کرنے میں میں نے خوب تہذیب یعنی کہ عمدگی کے ساتھ کام کیا ہے ان کے نکالنے والوں کی طرف محدثین میں سے جن جنہوں نے کو نکالا ہے اپنی سنن میں مسانید میں کتب میں ان کی طرف میں نے ان روایتوں کو منسوخ کرنے میں بڑا احتیاط سے کام لیا ہے میں اس حدیث کی حال اور اس کے مخرج کا حال معلوم کیے بغیر اس کی طرف منسوخ نہیں کروں گا اور ممتصر. ممتصر. صرف میںنسب کرنے پر ہی اتفاع نہیں کروں گا ایسے آدمی کی طرف جو اس کا اہل نہیں یعنی فن حدیث میں مہارت نہیں ان کی طرف میں حدیث کو منسوب نہیں کروں گا اس طرح کے بعض مفترین ہے ممتصر. یہ جو تیسرا معنی ہے کہ یہ بتانا یہ حدیث کھلا کتاب میں ہے یہ آخری معنی کیا ہے تین معنی ہم نے پڑھے ہیں نا تفریح کے پہلا معنی یہ ہے کہ یہ اخراج کے مترادف ہے یعنی کہ صنعت ذکر کرنا دوسرا معنی ہے کہ احادیث سے کتب احادیث سے روایات کو لے کر اس کی صنعت سمیت اس کو ذکر کرنا اور پھر اس پر کلام کرنا اور تیسرا معنی ہے کہ صرف صاحب کتاب تک نسبت کر دینا کہ یہ روایت بخاری میں ہے یہ مسلم میں ہے یہ ابو ابودودھ میں ہے یہ ترپتی میں ہے اس کا نام تخریر ہے یہ جو آخری معنی ہے نا تیسرا یہ زیادہ مشہور ہوا ہے محدثین میں اور یہ لفظ اس معنی میں زیادہ استعمال ہوا ہے لا لاس فی فرقر متعقر بعد ان بادا بخریج الحادیث مبصوصاتی فی بطون باد القتبی لحاظت الناصلابی بالخصوص متاخر زمانوں میں اس کے بعد کے علماء بعض کتب میں جو احادیث لکھی گئی ہیں ان کی تخریج کرنے کی طرف متوجہ ہوئے انہوں نے تخریج کرنا شروع کی کیونکہ لوگوں کو اس کی حاجت اور ضرورت ہے وہ حادمن علیہ صحت اتھی ہی ایندن اور یہی وہ معنیٰ ہے کہ جس کے بارے میں ہم بھی بحث کریں گے وب نا الحد المنطالف یم کینرفۃ تخریجہ اصطلاح بما علی اور تیسرے معنیٰ پر بنیاد رکھتے ہوئے ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم اس کی تعریف اصطلاحی کریں درج ذیل طریقے سے تعریف و تقریر تفریج الام حدیسی تھی مسادی اخراجت ہی تعریف بن جائے گی کہ مساطر اصلیہ میں سے کس بستر میں کہاں پر یہ روایت ہے اس بات پر رہنمائی کرنا کہ کس جگہ پر اپنی پوری سند کے ساتھ کس کتاب میں یہ روایت موجود ہے اور پھر ضرورت کے وقت اس کا مرتبہ بیان کرنا کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے کیا ہے اس چیز کا نام کیا ہے تخریج چلو آج اتنا ہی کافی ہے